تکویر صورت ال تقویر مکی ہے اس میں انتیس آیتیں اور ایک رکو ہے نام پہلی آیت میں لفظ کوت آیا ہے اسی سے اس کا نام تقویر ماخوذ ہے زمانۂ نظول ابن مردب اور بحقی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ عزت شمس و مکہ میں نازل ہوئی تھی ابن مردبحہ نے عائشہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے بھی یہی روایت کی ہے